اور کتنی شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنی ایش پر اترا گئے تھے تو یہ ہیں ان کے مکان کے ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم اور ہمیں وارث ہیں